السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں اور کھانا کھانے لگا ہوں کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جی تو کیا مفتی ہارون صاحب تشریف نہیں لاتے مفتی ہارون صاحب تشریف نہیں لاتے آج کل جاتے ہیں کتنے بجے آتے ہیں ابھی ان کا ٹائم کب ہوگا خیر مبارک بھی آج نہیں آئیں گے ماشاء اللہ اور پروفیسر محمد سعید صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہوں گے مفتی نعیم صاحب کا درخت بھی ہوتا ہے جی مفتی نعیم صاحب کا درس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ابھی نہیں وہ بند ہو گیا اچھا کوئی بات نہیں اللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان چند منٹ کے بعد میں ان آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کے موضوع پر روم بھی کھولا ہوگا بڑے دھوم دھام سے منایا بھی ہوگا جی اور مخالفین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خوب رد بھی کیا ہوگا بیان ہوا تھا چلو ماشاءاللہ یہ بھی یہ بھی بڑی, بڑی بات ہے کم از کم سنیوں نے یاد تو رکھا کہ یہ دن بھی کوئی ہے ورنہ یہ تو یاد ہی نہیں رکھتی اور میرا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی انشاءاللہ شاء آج کچھ نہ کچھ سیدنا نہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالی آپ کے حالات زندگی پر کچھ نہ کچھ حرض کروں لیکن سب سے پہلے پیٹ پوجا کروں گا تو پھر کام دو جاؤ گا फिर दूसरी बात यह हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है सारे नकम्मे लोग जो है न मगर विशा कट्ठी पड़ के तो अपने अपने घरों को चले गए देख ले हल्की सी बारिश हो तो बस नमाजे माफ कैसा मजहब है लोटा मजहब लोटा मजहब जनाब بارش ہو جائے تو دو نمازیں معاف شیعہ تو بارہ مہینے جو ہے نا دو, تین ہی پڑھتے ہیں تین وقت میں پڑھتے ہیں نا تین وقت پڑھتے ہیں تو یہ بھی بارش ذرا سی ہو جائے بس ہاں جی؟ تو بس پھر جناب دونوں جمع کی مگر ویشا اور زوہر اثر جمع کی تو جناب فٹافٹ کام ختم کیا تو گھر پہنچ کے بیگم بیگم کے پاس بیٹھ کے گپے لگاتے رہے یا مارکیٹوں میں چلے گئے hmm? حقیقت بیان کر رہا ہوں انہوں نے سب کام ایزی کر دیے سب کام ایسے ایسے کام ایزی کر دیے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اس دفعہ میرے ساتھ ایک مفتی تھا م... شیخ اَدھ مصری تھا اور میری اور اس کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی تصویریں بھی بنا تصویر میرے پاس وہ موجود ہیں اس نے دو حاجی گجرات کے پاکستان گجرات کے دو حاجی ان کو کہا جی آپ گیارہ کو کینکری مار کے کیونکہ بارہ کی صبح کو ان کی فلائٹ تھی بارہ سلحاج کی صبح کو فلائٹ تھی تو آپ مار کے تو بس طواف ودا کر کے جا سکتے ہیں اپنا وکیل کسی دوسرے کو بنا دیں بارہ کی مار دیں میں نے کہا یہ تو قرآن کے سراسر خلاف ہے اس پر بہت لمبی گفتگو وہ ریکارڈنگ بھی ہے تصویریں بھی ہیں اس کے ساتھ میری تو یہ جناب ایسے قرآن کے بھی خلاف حدیث کے بھی خلاف ہر چیز کے خلاف یہ لوگ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دی باقی انشاءاللہ بس چند منٹ تھوڑی سی میں پیٹ پوجا کر لوں کیونکہ میں آج ہی پہنچا ہوں اس دیر پرسوں نکلتے نکلتے دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے سفر میں زیادہ ٹائم رہنا پڑا جی تو آج ہی پہنچا ہوں لیکن آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں میرے لیے بس صحت کی دعا کیجئے گا میں تو دعا کا محتاج ہوں آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے ابھی بھی آپ آب کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے جزاک اللہ خیر میں آتا ہوں جی بس بس کھانا کھا لوں جی السلام علیکم